تو سب سے پہلے شب برات اور شب قدر کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں بھائیو وہ قرآن پاک میں تین مقامات پر اس مبارک رات کا ذکر ہے کہ جس مبارک رات میں قرآن پاک نازل ہوا پہلے نمبر پر سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں شاہ رمضان الرضی ام ضلع القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں القرآن نازل ہوا القرآن رمضان کے مہینے میں دوسری آئی سورہ اب خان نمبر پچیس بسم اللہ الرحمن الرحیم شامیم ول کتاب المبین انزلناه فی لطم مبارک انا قنام منظرین فی یفرق کل امر حکیم امرم من عندنا انا کنہ مرسلین حامیم اس روشن کتاب کی قسم بے شک ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا فی یفرق کل امر حکیم اس رات میں جس میں اہم کام بانٹ دیے جاتے ہیں بڑے اہم فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں امرم من عندنا انا کنّا مرسلین اور یہ تمام کے تمام کام ہماری طرف سے سفرد کیے جاتے ہیں اور ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں اور تیسرا مقام آیا ہے پوری سورت اس مبارک رات کے اوپر سورت القدر پارہ نمبر تیس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اس قرآن کو ہم نے ایک عزت والی قدر والی رات میں نازل کیا ماں ادرا کما لت القد اور تمہیں کیا پتا کہ لت القدر کیا ہے لئی القدر خیر من الف شہد یہ وہ رات ہے جو کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے تریاسی سالوں سے افضل ہے اس کے اندر عبادت کرنا تنزل البلاکتور روح فی ہابی رب من کل امر سلام اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سردار روح قدس بھی یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام میں نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے اذن سے من کل امر تمام کاموں کو لے کر وہی بات جو سورہ الدخان میں آئی تھی فی یفرق کل امر حکیم تمام اہم کام اس رات میں بانٹ دیے جاتے ہیں سلام یہ رات سلامتی کی ہے ہی حتہ مطلع علف اور یہ جو معاملات ہیں سلامتی والے اور یہ احکام نازل ہونے والے یہ فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتے ہیں پوری رات تو یہ رات ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاک راتوں میں آتی ہے وہ آگے ڈیٹیل احادیث آ جائے تو یہ ہے شب قدر اور وہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ مشہور ہے کہ شب برات کے اندر اہم فیصلے ہوتے ہیں رسک لکھ دیا جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں وہ بیسکلی اس رات کے بارے میں جو للت القدر بھی ہے اور لیلہ مبارکہ بھی ہے تو یہ قرآن پاک کی تین آیات سے بالکل واضح ہو گیا اب چونکہ ضعیف احادیث کا ہی فتنہ ہے جس کی وجہ سے امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا اس لیے محدثین نے محنت کر کے صحیح احادیث کے مجموعے الگ کیے اور یہی وہ ضعیف احادیث ہیں جنہوں نے لوگوں کو منکرین حدیث بنایا اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ اور پینتیس منٹ کی گفتگو منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں مرکزی پوائنٹ یہ ہے کہ منکرین حدیث پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ جب وہ احادیث بھی جو قرآن سے بازیں ٹکراتی ہیں ان کو بنیاد بنا کر سیمنی سیلیبریٹ کی گئی تو لوگوں نے کہا ہم ساری حدیزوں کو نہیں مانیں گے وہ دوسری اسٹریم پہ, پہ پھر لوگ نکل گئے تو الحمدللہ للہ قرآن پاس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ لیلاۃ القدر یا لیلہ مبارکہ وہی رات ہے جو رمضان شریف کے اندر آتی ہے اب میں یہاں چاہ رہا ہوں کہ وہ چار حدیثیں جس کی بنیاد پر ہمارے سب کانٹیننٹ میں دو بھاری فرقے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں فخریہ نمبر ایک بریلوی اور نمبر دو جوبند ان کے علماء نے احادیث کی کتابوں سے جب اس کی شرح کرتے ہوئے یہاں تک دھوکہ کھایا کہ جی آخر اس کچھ اس رات کی کوئی نہ کوئی تو حقیقت ہوگی تبھی تو یہ روایتیں آئی ہوئی ہیں کتابوں میں اور اس کی وجہ سے ایک دروازہ کھل گیا پھر وہ ایک جو فارمولہ اپنایا ہوا ہے کہ جی فضائل کے اندر ضعیف حدیث بھی ایکسیپٹیبل ہے لیکن فضائل بھی پھر وہ ہونے چاہیے جو اپنے فرقے کے ہوں یہ گوٹا چومنے پہ بھی تو کتنی ضعیف فدیثیں موجود ہیں لیکن چونکہ بریلوی کرتے ہیں لہذا دیوبندی کہیں گے نہیں نہیں یہ تو بدت ہے تو اب ضعیف حدیث کیوں نہیں فضائل پہ لیتے ہیں فضائل امال میں جو آئے گی وہی لی جائے گی تو دو نمبر پالیسی نہیں ایک نے ضعیف حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات کے اندر لی جائے گی اس میں میری پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسالہ نمبر 36 کے نام سے اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو جو میں الحمدللہ للہ اللہ بصیرت کہہ رہا ہوں کسی بندے نے اس طریقے سے ضعیف حدیث کے فتنوں کو ایڈریس نہیں کیا ضعیف الاسناد احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی گٹگوٹ مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھی ہوئی ہے کہ ضعیف حدیثوں نے یہ سارے فتنے کھڑے کی ہیں ضعیف الاسناد احادیث جب صنعت صحیح ہوگی تو پھر حدیث صحیح ہو جائے گی تو یہ چار حدیثیں جو شب برات کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں میں مختصراً ان کو بیان کر کے ان کا ذخ بیان کر دیتا ہوں پہلی حدیث بڑی مشہور ہے جامعہ ترمزی اور سن ابن ماجہ سے پیش کی جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شابان کی پندرہویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کی تعویل بھی نہیں کرتے اہل بدت کی طرح جامعہ کی طرح ہم الحمدللہ للہ سنت ہیں اس نزول کو مانتے ہیں اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے یہ حدیث جامعہ تر اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے لیکن ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ یہ روایت منقطع ہے صحیح نہیں اور ساتھ لکھا کہ میرے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے لیکن مولوی یاد روایت بیان کرتا ہے اگلا حصہ بیان ہی نہیں اور اس میں حجاج نامی ایک راوی ہے جو ضعیف ہے اور مدلس بھی ہے ان سے روایت کر رہا ہے سما کی تصریح کو نہیں موجود اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جہاں یہ بات یاد رکھے کہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہے وہ بھی پوری دنیا کے اندر شابانیاں مناتے ہیں تو وہ اس رات کو اس وجہ سے نہیں منا رہے ہوتے جو اہل سنت کے بعض گروہوں میں آگئی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ اس رات میں امام محمد بن حسن عسکری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے تو وہ ان کا یوم ولادت بناتے ہیں اس کو شابانیا کہتے ہیں آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے ایران میں بھی اردن میں فلسطین میں عراق کے اندر وہ شابانیا کی جو ہے وہ سرمنی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو وہ شابانیا جو مناتے ہیں وہ اپنے ان اماموں کی ولادت کو ہم بھی الحمدللہ اللہ سنت کے بھی وہ امام ہیں امہ اہل بیت جو ہیں دوسری حدیث سن ابن ماجہ سے پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شابان کے نصف جب گزر جاتا ہے تو پندرہویں شابان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو سوائے دو لوگوں کے ایک شر کرنے والا اور دوسرا کینہا رکھنے والا ان کے علاوہ تمام کی مغفرت فرما دی جاتی ہے تو یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو رابی مدلس ہیں ابن لہیا اور ولید بن مسلم اور دونوں ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو صحیح مسلم کے مقدمے سے میں کافی دفعہ بیان کر چکا اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی اشتہادی غلطی کی وجہ سے صحیح قرار دیا لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو لوگ شب برات کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں خصوصاً ہمارے اہل حدیث بھائی اہل سنت میں سے اہل عدیث بھائی جو ہیں تو وہ بریلویوں کو تو رد بڑے زور و شور سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن شہر البانی کا رد کوئی نہیں کرتا کہ انہوں نے اس روایت کو اصول مہدسین پر صحیح قرار دیا حالانکہ یہ سو فیصد پکی ضعیف روایت ہے کیونکہ دو راوی مدلس ہے اور انھ سے روایت کر رہے ہیں سما کی تفریح کوئی نہیں ہے ایک راوی مدلس سے ان سے روایت کرے تو روایت ضعیف ہو جاتی ہے لیکن انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ان کی یہ اجتہادی خطا ہے اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت ضعیف نہیں ہوتی اور سما کی تصریح نہ موجود ہو تب بھی ٹھیک ہے تو میں نے اس کے لیے پھر علم الکلام سے ایک الزامی جواب رکھا ہوا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پکی مشکل المسابی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار نو سو دو نمبر حدیث ہے جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور الب ادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی موجود ہے اور دونوں اماموں نے نہ اس کو صحیح کا نہ صحیح کا خاموشی اختیار کی لیکن صحیح بخاری میں نہیں ہے بخاری اور مسلم کی تمام متصر الرسناد مرفو عادیث صحت ہیں اس پر اجماع ہے شاہ بلی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغ میں نقل کیا ہے یہ الدب المفرد کی بات ہو رہی ہے تو مشکات المصابی میں بھی موجود ہے مفاخرت کے چیپٹر کے اندر مسلم امام احمد میں بھی ہے الادب المفرد کے اندر بھی ہے کہ جو شخص اپنے جاہلی نصب پر فخر کرے جاہلیت کے نصب پر اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں الحمد اور یہ بات کرنا ایسا نہ کرو ڈائریکٹ بات کرو ایسی بےحودہ بات ماز اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں اس روایت کی صنعت بھی متصل ہے لیکن اس میں حسن بسری مدلس ہے اور ام سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح کوئی نہیں لہٰذا جس نے ان شابان کی روایتوں کو صحیح ماننا ہے پھر یہ والی گستاحانہ روایت بھی صحیح ماننی پڑے گی جبکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرح کی گفتگو فرمائی نہیں سکتے اور اس سے بڑھ کر قرآن پاک میں ہے وہ ادبیم اے امام امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہمارے محبوب آپ بے شک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں الحمدللہ تیسری حدیث سنب ابن ماجہ سے پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شابان کی پندرویں رات کا قیام کرو اس رات اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فجر تک پھر ندا آتی ہے, ہے کوئی مقفرت کا طلبدار میں اس کو مغفرت عطا کروں ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں ہے کوئی عافیت مانگنے والا میں اس کو عطا کروں اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے حالانکہ یہ بھی فضیلت جو ہے بیسیکلی شب قدر کے بارے میں ہے للاۃ القدر لیلہ مبارکہ کے بارے میں ہے جو رمضان کے آخری اشرے میں آتی ہے یہ حدیث جو ہے یہ من گھڑت حدیث ہے کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے ابو بکر بن عبداللہ امام احمد بن حمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کزاب راوی ہے یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا تو یہ روایت بھی اصول محدثین پر من گھڑت ہوئی یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے کہ اللہ تبارک و صالح ہر رات کو جب آخری ایک تہائی رات رہ جاتی ہے یعنی اگر چھ گھنٹے کی رات ہے تو آخری دو گھنٹے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے ہر رات پورا سال اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ ندا آتی ہے ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی مجھ سے مغرت مانگنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرماؤں اور یہ ندا آتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے تو بیسیکلی یہ تو روزانہ کے لیے تھا لیکن شیطان نے دیکھا کہ کوئی آخری پیر میں اٹھ کے تحجود پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے لوہی نہ لگا لے ان کو سلا دو پورا سال سال میں ایک رات بتا دو اس میں یہ لگے رہے ہاں جو صحیح سمے سے ثابت ہے اس کو ہم مانتے ہیں وہ امت کے لیے توحفہ ہے لہلت القدر کا تو لہلت القدر ہی شب برات بھی ہے آزادی کی رات یہ نام سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے شب برات کہتے ہیں لفظ نہیں ثابت شب قدر کی ثابت ہے شب تو فارسی میں ہے تو یہ علم الکلام کی بات ہے یہ الفاظ استعمال کرنے میں کوئی حرض نہیں ٹرانسلیشن ہوتی ہے شب قدر ہو شب برات یہ تمام چیزیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو تاج راتوں میں ایک رات ہے جس کے بارے میں یہ فضیلت ہے اسی معاملے میں میری ایک گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر نورم من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی اسما اور صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے ایک طرف جہمیہ کا عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ نہیں مانتے اور دوسری طرف جوہلا ہے جو اللہ تعالیٰ کو معذ اللہ عرش پر ویسے مانتے ہیں چم جاہل لوگ کہ جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں معذ اللہ چم جاہر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ باقی اہل سنت کا اصحاب الحدیث کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے لائق اور اس کی ہم کوئی تعویل نہیں کرتے کہ عرش سے مراد غلبہ ہے جیسا کہ المحن ال المحن میں شیخ خلیل احمد سارنپوری صاحب نے لکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پہ نہیں بلکہ یہ غلبہ مانتے ہیں تو یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے اسی طریقے سے بریلوی عالم نے بہار شریعت کے مقدمے میں یہ بات لکھ دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پہ نہیں مانتے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے لائق اور ہماری جگہ جہاں سے بھی قریب ہے اپنی شان کے لائق اس کے لیے نئی کم مثلی شی اس کی مثل کوئی شہ نہیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمد ہر اعتبار سے بسپ سے سیٹل کی ہیں اس میں مسئلہ نمبر اکتالیس نورم من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام کے اوپر ڈیٹیل بحث کی ہے وہ ڈیٹیل کسی کو سننی ہو تو وہاں سے سن سکتا ہے چوتھی حدیث شب برات کے بارے میں جو پیش کرتے ہیں وہ شعب المام امام بحی کی رحمت اللہ علیہ کی کتاب یہ بڑی مشہور ہے حدیث کہ اس سال تمام پیدا ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں جنہوں نے فوت ہونا ہوتا ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اس رات امال جو ہیں وہ اللہ کی برگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے خاص رزق نازل ہوتا ہے یہ روایت بھی منقطع ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک سند اس کی منقطع یعنی وہ راوی کے اپس میں جو ہے وہ زمانہ ہی نہیں پایا ہوا اور دوسری روایت میں ابن قصیب جو ہے العبدی وہ ضعیف راوی ہے لہذا اصول محدثین پہ یہ روایت بھی ضعیف ہے البتہ ایک صحیح حدیث موجود ہے شابان المبارک کے بارے میں صحیح صنعت کے ساتھ وہ سنن نسائی کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان المبارک میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اب یہ چونکہ کریٹکل حدیث ہے اب میں دو نمبری نہیں کروں گا کہ میں شب براد کا رد کر رہا ہوں تو میں یہ حدیث چھپا جاؤں کیونکہ الحمد للہ میں نے تو وہ حق بات کرنی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اصحاب الحدیز کا وہ بیان کرنا ہے کسی فرقے کی پرواہ کیے بغیر تو یہ کریٹیکل حدیث ہے لہذا میں اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دو ہزار تین سو انسٹھ سونا مثال کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس کو صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علیزئی صاحب نے بھی اس کی صحت پر حکم لگایا ہے مشکات المصابی کے اندر بھی انہوں نے ایک جگہ پہ اس کا ذکر اشارتن کر دیا ہے نسائی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں کسرت سے روزے رکھتے تھے پوچھا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شابان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں جبکہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے الحمد اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق متفقل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے اس مہینے میں رکھتے تھے اور مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے پورا مہینہ شابان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو اب اگر شابان میں کوئی شخص وہ تین روزے رکھ لے جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مہینے میں تین روزے رکھ لے ایام بیس کے روزے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ اس تو وہ شخص ایسا ہوگا جیسا کہ وہ پورا سال روزہ رکھنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان روزوں کا اہتمام کرتے تھے سن نسائی میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہو یا حضر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں یہ تین روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ ایام بیس کے روزے بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متبول حدیث ہے سیدنا ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ مہینے میں یہ تین روزے ضرور رکھنا تین باتوں کا عہد لیا تھا تین روزے رکھنا روزانہ اشراق کی چاش کی دوحہ یہ تینوں ایک ہی نماز اوابین یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہے یہ نماز پڑھنا اور تیسری چیز سونے سے پہلے فطر کی نماز ادا کر لینا اب کنکلوژ ان تمام باتوں کا یہ ہوا کہ شب برات اور شب قدر یہ ایک ہی رات کے نام ہیں لہذا جو پندرہویں شابان کی رات کو رات منائی جاتی ہے وہ ثابت نہیں البتہ ان ضعیف روایتوں کی وجہ سے جس پر یہ ضوف نہ کھلا ہو اور وہ یہ کام کر لیں ہم اس پر کوئی بزت کا فتوا نہیں لگاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا منحج یہ ہے کہ کسی پر فتوا نہ لگایا جائے اس کی غلطی اس پر احسن طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کر دی جائے اب شب قدر سے متعلق پرٹیکولر جو احادیث ہیں وہ بھی سن لیجئے دس احادیث اس میں میں بیان کروں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق والے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ احتساب تین چیزوں کا نام ہے اخلاص ثواب اور اصلاح نفس کی نیت سے رمضان المبارک میں شب قدر کا قیام کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا لیکن اس سے مراد سہیرا گناہ ہے میں پچھلی دفعہ بھی صحیح مسلم کی بتا چکا حدیث کہ کبیرا گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں نیک امال سے معاف نہیں ہوتے اس پر میری پوری گفتگو ہے پچاس منٹ کی تقریباً ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے توبہ اور گناہ کبیرہ کے متعلق دوسری حدیث بھی متفق ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ و نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اتکاب کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کو اس میں نہیں پایا پھر دوسرے عشرے کا احتکاب کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کے اینڈ پر ہجر مبارک سے سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے اس میں بھی شب قدر کو نہیں پایا البتہ اب میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جس نے مجھے یہ بتایا کہ رمضان المبارک کے آخری دس دنوں میں آخری اشرے میں شبِ قدر کو تلاش کریں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کلو بھی دیا وہ تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری شرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاک راتیں گنوائیں اکیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں یہ پانچ راتیں ان پانچ تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اب دیکھیں میں الحمدللہ 90% نائنٹی حدیث متفق علیہ بیان کر رہا ہوں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ محدثین نے کتنی محنت کر کے چیزیں جمع کر دیے کتابوں کے اندر ذرا یہ جو پراپوگینڈا کیا ہوتا ہے کہ فلاں مولوی نے کوئی مسئلہ بتایا ہے فلاں نے بتایا ایسا نہیں ہے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے الحمد چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی رات خواب میں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس رات میں جب میں فجر کے وقت نماز پڑھا کر فارغ ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ لگی ہوئی ہوگی یہ جو مشہور ہے کہ رات کو سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے شہد کی طرح یہ تو بھائی جھوٹ ہے ورنہ تو آج سارے ٹی وی چینلز والے وہاں جا کے خیمہ لگا لیں ان مولویوں ساروں کو جھوٹا کریں کون سا پانی میٹھا ہوتا ہے وہ مشکل ہے آج کل چیک کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ فجر کے وقت صحابہ کو بھی نہیں پتا صحابہ کہتے ہیں ایک رات یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اسی دوران بارش ہوئی جب آپ نماز پڑھ کر ہماری طرف متوجہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ مسجد نبی کی چھت ٹپکتی تھی تو مٹی پر سجدہ فرمایا کرتے تھے جو آج سنت صرف ہمارے اہل تشیہ بھائی پوری کرتے ہیں وہ ٹکی وہ کربلا کی نہیں رکھی ہوتی انہوں نے وہ افضلیت کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور بال لوگ کہہ رہے تھے یہ اس کی ملتی جلتی عدیث بہاری مسلم میں بھی موجود ہے تو میں تو اب فرقہ واریت سے بالا ترو کے یہ بات کر رہا ہوں وہ سمجھتے ہیں کربلا کی مٹی رکھی ہوئی ایسا نہیں ہوتا وہ مٹی پر نیچرل چیز پہ تھجدے کو افضل سمجھتے ہیں کبھی پتہ رکھ لیتے ہیں اور یہ بات ان کی ہاتھ کے زیادہ قریب ہے ہم اس کو کنڈیم نہیں کرتے یہ تو صرف ایک فرقہ واریت ہے جس کی لانت امت میں پڑی ہے اور چھپائی جاتی ہیں حدیثیں اور مجرموں کو چھپایا جاتا ہے اور میں وہ تمام مجرم بے نقاب کیے ہیں اپنے دو گھنٹے کی گفتگو میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ حسینیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس میں پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ جو ہے نا ہل چل مت کی ہے کہ یہ بخاری مسلم نے یہ بھی سے بھی لکھی ہوئی تھی جو چھپائی جاتی تھی ہمیں اہل تشہیوں سے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ موجود اہل تشیوں سے بھی نہیں بلکہ رافضیوں سے اختلاف ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اہل بیت سے بکس رکھیں یا حسین ربی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ جزید کے فضائل جھوٹے سنائیں اور کسم دنیا کی جھوٹی بشارت اس پہ فٹ کر دیں تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے فرقہ باریت پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر سابق رام کہتے ہیں ہم نے مٹی دیکھی تو پتہ چلا اچھا آج تھی وہ رات اکیسویں رات تھی وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اکیسویں رات تو صحابہ کو بھی نہیں کوئی پتہ چلا ان کو بھی کوئی نظر نہیں آیا یہ کہتا ہے کہ یہ نظر آ جاتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے ان سے بڑے اللہ کے اولیا کون ہے اس سے بڑے دین کی حجرت کون ہے لوگ تو ان کو بھی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد پتہ چل اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تیئیسویں رات کو پایا تھا شب قدر کے طور پر اکیسویں بھی تیئیسویں بھی ثابت ہوگی اور صحیح مسلم میں یہ ہے چھٹی حدیث ابئیب بن کہا رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ ستائیسویں رات جو ہے یہ شبِ قدر ہے تو لوگ یہ پوچھتے تھے آپ انشاءاللہ شاء کہے بغیر قسم اٹھاتے ہیں اتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں تو انہوں نے کہا ہاں میں اس نشانی کی وجہ سے کانفیڈنٹ ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتائی تھی کہ اس دن جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو وہ بغیر چھوا کے ہوتا ہے یعنی وہ ٹکیا باہر نکلتی ہے سورج میں وہ تمکنت نہیں ہوتی اس نشانی یعنی وہ بھی صبح ہی پتا چلے گا رات کو نہیں پتا چلے گا اب یہ اتنے مختلف اقوال ملتے ہیں اس میں میں نے اہل تشید جو بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا تو ان کے نزدیک بھی کوئی فکس رات نہیں ہے تو یہ احادیث کا اسلوب یہ بتا رہا بلکہ سن ابھی میں صحیح طرح رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح صنعت کے ساتھ کہ شب قدر ستائیسویں رات ہے پہ بہت زیادہ حدیث ہے جس کی وجہ سے جو بریلوی مکتب فکر کے جو بھائیوں کو اس معاملے میں وہ زیادہ کرتے ہیں تو بہت موجود ہیں لیکن پھر اکیسویں اور تیئیسویں علی روایتوں کا کیا کریں گے تو اس کا آلٹیمیٹ سولوشن یہ ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم بھی فرمائی تھی اس سال ستائیسویں کو آئی تھی ورنہ تو آپ کے خود مبارک زمانے میں اکیسویں کو اور تیئیسویں کو بھی آ رہی ہے لہذا یہ مقصد یہ ہے کہ پورا عشرہ اشرہ خزوص راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اس میں مقصد یہ ہے تو یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ سیلیبریٹ فرماتا ہے بدل بدل کر ورنہ تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں جی چودہ اگست کو پاکستان بنا تھا تو ہر سال چودہ اگست بھی سیلیبریٹ کریں گے یہ آپ کیا کہتے ہیں ایک دفعہ گیارہ اگست کو کریں گے ایک دفعہ پندرہ کو کریں گے تو رمضان کی جس رات میں قرآن پاک کا نظور شروع ہوا وہ تو ایک ہی رات ہونی چاہیے ہے تو ایک ہی رات لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلبریشن ڈیوائڈ کر دی ہے کبھی اکیسویں کبھی تیئیسویں کبھی پچیسویں کبھی ستائیسویں تاکہ لوگ خوشی کے ساتھ عبادت کرتے رہیں اور یہی مقصد ہے احتکاب کرنے کا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اگلی ساتویں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری اشرہ آتا تو عبادت پر کمر کس لیتے اور خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے بلکہ آٹھویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفع حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک ہر سال احتکاب فرمایا کرتے تھے احتکاب اسی لیے ہوتا ہے تاکہ شب قدر کو تلاش کیا جائے بلکہ جامعہ ترمزیم حدیث ہے کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتکاب چھوٹ گیا تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا احتکاب فرمایا لہٰذا احتکاب کرنا بھی سنت ہے اور اس کا مقصد شب قدر کو تلاش کرنا ہے اب صورت البقرہ کی 187 نمبر آیت کے تحت ہم پڑھ چکے کہ تم اپنی عورتوں سے اس دواجی تعلق نہ قائم کرو جب تم احتکاب کی حالت میں ہو تو اس آیت سے بھی شارتن یہ بات پتا چلتی ہے کہ احتکاب عورتوں کا بھی مسجد میں ہوگا بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ مہات المومنین رضی اللہ عنہ ان کے خیمے بھی مسجد نبی میں لگا کرتے تھے احتکاب کے لیے جیسے آج بھی الحمدللہ وہ سنت زندہ ہے بیت اللہ شریف میں بھی اور مسجد نبی میں بھی الگ سے عورتوں کے پردے کا اہتمام ہوتا ہے اور وہاں پر احتکاب ہوتا ہے اور یہاں بھی ہمارے پاکستان میں جو اہل حدیث بھائی ہیں اہل سنت میں سے وہ اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ عورتوں کے احتکاب کا اہتمام کرتے ہیں لیکن اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں سکیورٹی مکمل کانفیڈنٹ ہوں آپ اور کوئی اور معاملہ بھی بے حیائی پر مبنی نہ ہو وہیں پر عورتیں احتکاب کریں ادروائز اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے ہے تو یہ سنت ہی ہے فرض و واجب تو نہیں ہے لہذا جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ گھر میں احتکاب ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں گھر میں احتکاب نہیں ہو سکتا دلیل ان کے پاس بھی کوئی نہیں اشارتاً ان کو یہاں سے ملتی ہے لہٰذا یہ مسئلہ ہے اشتہادی لیکن میرا موقف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اعتکاب مسجد میں ہونا چاہیے کیونکہ دلائل اسی طرف ملتے ہیں اور جو اس کی مخالفت کرتے ہیں ہم ان پر کوئی بدت کا فتوا نہیں لگاتے کیونکہ یہ مسئلہ پھر اجتہادی بن جاتا ہے جب امبیگوس ہو جائے لہذا ان کے لیے صرف میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دوسرے معاملے میں تو بڑا سخت ہیں کہ جی محرم کے بغیر کوئی عورت عمرے کے لیے نہیں جا سکتی تو عمرہ کرنا سنتی ہے نا تو کہتے ہیں نہ کروائیں خیر ہے سننا چاہیے کو فرض تو نہیں ہے تو عمرے سے روک لیتے ہیں عورتوں کو تو یہاں بھی اعتکاؤ نہ کروائیں اگر مسجد میں نہیں ہوتا تو گھر ضرور کروانا ہے وہ ٹھیک ہے حدیث میں بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس بات کا گھر میں ایک حصہ جو ہے وہ بیت المسجد کے لیے جو ہے وقت کیا جائے جہاں پر عورتیں عبادت کریں وہ عبادت ضرور کریں اور اتکاب کو عورت بیٹھ بھی جاتی ہے عبادت کرتی ہے ان دنوں اتنے دنوں کے لیے وہ بچ جاتی ہے تو ہم اس میں کو فتوا بھی نہیں لگاتے لیکن اس کو یہ پروپیگیٹ کرنا کہ عورتیں گھر میں احتکاب کر سکتی ہیں تو یہ قرآن بھی سے کوئی ثابت نہیں ہوتا اب شب قدر کو پانے کے لیے میرے جیسے سست لوگ کیا کریں یہ الحمدللہ ایک تحفہ ہے بہترین تحفہ امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور روایت بھی الحمدللہ صحیح مسلم میں ہے سونے کی مور صحیح روایت کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا اور جس نے پھر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کر لیا لہذا رمضان مبارک کے آخری اشرے میں اگر کوئی شخص عشاء اور فجر کی تکبیر الا کا اہتمام کرے کہ پہلی رکت فوت نہ ہو تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس کو اس میں شب قدر کا قیام بھی نصیب ہو جائے گا اور تراسی سال کی عبادت کا ثواب بھی انشاءاللہ مل جائے گا یہ ایک مختصر طریقہ ہے یہ وہ حلا نہیں ہے جو مولوی بتا رہے ہوتے ہیں جھوٹے ہلے ہی وہ فتح عجیب و غریب قسم کی سمتی. یہ وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح صنعت کے ساتھ بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صنعت سے ہم تک پہنچی ہے امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت تو پوری رات کا اور اس میں میں یہ مشورہ دوں گا کیونکہ آج کل چاند کا بڑا رولا ہوتا ہے کہ جی آج چاند نکلا یا نہیں تو جفت مائنس بن جو وہ تاک بن سکتی ہے تاکہ بن سکتی ہے آڈ ایون ہو سکتا ہے ایون آڈ لہذا آپ اٹھارہویں انیسویں رات سے ہی یہ تمام کریں کہ روزانہ ہی آخری پورے عشرے کے اندر تکبیر الا کا اہتمام کرنا ہے کم از کم عشاء اور فجر میں ویسے تو پوری سال یہ تمام کریں تاکہ رات کے قیام کا ثباب ملے اور اگر موقع ملے تو سلاد و تسبی بھی پڑھیں بہت فضیلت والی یہ نماز ہے جس میں تین دفعہ پڑا جاتا ہے سبحان اللہ والحمد ولا الہ الا اللہ ولا اکبر صحیح صنعت کے ساتھ جامعہ ترمزی اور سُنم ابی دعود اور سنب ابن ماجہ میں یہ موجود ہے کہ جو شخص صلاح و تسبیح پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واحد جگہ ہے جہاں میں حیران ہو گیا پڑھ کے کہ اس شخص کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے کبیرہ بھی اور صغیرہ بھی جان بوجھ کے کیے انجانے میں کیے چھوٹے اور بڑے سارے گنا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر کوئی شخص پڑھ لے گا سلاد و تسبیح تو آپ نے سیدنا درا بن عبد المتلف سے فرمایا کہ ہو سکے چچا روزانہ پڑھ اس نماز کو روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں ایک بار جمعے کے دن اور اگر جمعے کے دن نہیں پڑھ سکتا تو سال میں ایک دفعہ اور سال میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا تو ان راتوں میں تمام کریں لیکن جمع کے ساتھ نہیں نفلی نماز انڈیویجول ادا کریں اپنی اپنی سلاد و تسبیح کا طریقہ جو ہے وہ اہل سنت اسحاب العدیث جو علماء ہیں ان سے سیکھ لیں جو پبلک میں سنا دو تصبیح کا طریقہ ہے اس میں کچھ غلطی ہے وہ انہیں سے جا کے سیکھنے بھی موقع نہیں کہ میں اس کو بیان کروں